بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے علماء و طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج رمضان المبارک کی نو تاریخ ہے اور وعدے کے مطابق ہم علماء و طلباء سے بعض باتیں کرنا چاہتے ہیں میرے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء کرام اس امت کے سربراہ اور سرخیل ہیں اور اس امت کے سردار ہیں اور طلباء کرام اسلامی انقلاب کا اصل ایندھن ہے اور بنیادی ذریعہ ہے اس لیے ہم علماء اور طلباء کی اہمیت سے الحمد للہ واقف ہیں لیکن چند باتیں بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات مجاہد کی جو فضیلتیں ہیں علماء کی جو فضیلتیں ہیں اور طلباء کی جو فضیلتیں ہیں یہ سب انتفا المانع پر مشروف ہیں یعنی مجاہد کے سلسلے میں جو یہ روایت آتی ہے کہ جس نے بھی اللہ کے راستے میں اونٹنی کے دودھ دوہنے کے برابر جنگ کیا فقد وجبت لہ الجنہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجاہد چاہے دخول جنت کے موانع میں سے اور دخول جنت کے لیے رکاوٹ بننے والے اعمال کو کرتا رہے تب بھی وہ جنت میں جائے گا ایسا نہیں ہے اسی طرح علماء کرام اور طلباء کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی انتفا المانیہ کے ساتھ مشروط ہیں یعنی وہ اعمال جو کہ اللہ کی رضا کے خلاف ہوں اور دخول جنت کے مانع ہو مخالف ہوں ان کی موجودگی میں علماء کرام کی فضیلتیں ان پر منطبق نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ جل جلالہ نے جہاں ایک طرف علماء کرام کی بہت زیادہ فزیلتیں بیانتی ہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء حقیقی تقوی اور خشیت و علماء ہی کرتے ہیں قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون یار فا اللہ البین وط الم درجات یہ جو آیتیں اور فضیلتیں اگر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں تو ان آیتوں اور فضیلتوں کا تعلق ان علماء کرام سے ہے جو کہ موانع سے دور ہیں اور اللہ تعالی کو راضی کرنے والے اعمال میں مصروف ہیں اور دخول جنت کے لیے رکاوٹ بننے والے اعمال سے دور ہیں چنانچہ جو مجاہد بھی ریاکاری کرے گا خیانت کرے گا غنیمت میں غلول یعنی چوری کرے گا وہ یقینی بات ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالی نے علماء کرام سے یہ عہد اور وعدہ لیا ہے کہ وہ حقیقت کو بیان کریں گے اور شریعت کو لوگوں کے سامنے جاری کریں گے نافذ کریں گے اگر یہ وعدے جو اللہ تعالی نے علماء سے لیے ہیں اور طلباء سے لیے ہیں اگر ان وعدوں پر علماء و طلباء کاربن نہ ہوں تو قرآن کریم میں اور احادیث میں جو فضیلتیں آئی ہیں وہ ان پر صادق نہیں ہوتی اللہ جل جلال کا ارشاد ہے وہ اطد اللہ کتاب لطبینس ولا سمون <شَتْتُمُونَا> یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالی نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا اور وہ وعدہ کیا تھا لطب عین النحاس کتاب میں موجود علم کو تم لوگ ضرور اور ضرور بیان کرو گے اس لیے کہ یہاں لام تقید ہے اور نون تقیلا بھی تاقید ہے اور پھر اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ولا اور تم لوگ اس کتاب میں موجود علم کو نہیں چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے علماء کرام سے لیے اور بنی اسرائیل کے علماء نے جب, جب, جب ان وعدوں, جب وعدوں کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی کتوں سے تجبی دی اور کبھی گڈے سے تشبیح دی, دی, دی, دی, دی اللہ تعالیٰ کمتل الكلب بلام باورا کو جس نے اللہ تعالی کے علم کی توہین کی اور خیانت کی اور وہ دشمنوں سے جا اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے سے دی ہے اور فرمایا ہے کہ متل کمتل کل اس کی مثال کتے کی مثال ہے غال کمتمین یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور انہیں جھسلایا اور اسی طرح صورت الجمعہ میں اللہ تعالی نے تورات کے ان علماء کی جو کہ تورات کے احکام پر عامل نہیں تھے اور تورات کے احکام پر عمل نہیں کیا کرتے تھے ان کو گدے سے تشبیح دی ہے اللہ تعالی مثل اللہ ثم لم يحملوها كمثل الحمار البین السورات جن لوگوں کو تورات کا علم دیا گیا لیکن وہ اس پر عمل عمل پیرا نہیں ہوئے ان کی مثال گدے کی دی ہے جو کہ کتابیں اٹھائے ہوئے جا رہا ہو بےت اور قوم لگی نہ یہ بدترین مثال ہے ان لوگوں بھی کی بھی جنہوں بھی نے بھی بھی بھی ہماری آیتوں بھی بھی کی تقدید کی بھی اور ہماری آیتوں بھی بھی کو جھٹلایا میرے دوستوں اور طالب علم ساتھیوں اس مقدمے اور تنہیب کے بعد ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ الحمد ہم دیوبندی اور اہل سنت و کے مدرسے کے پڑے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ اہل سنت وال کا عقیدہ ہے ہم اپنے سلف کا احترام کرتے ہیں اور اپنے اکابر کا احترام کرتے ہیں علماء کرام کو طلباء کو ہم اپنا سرخیل خیل سربراہ اور سردار سمجھتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب باتیں مطلقن نہیں ہے بلکہ مشروط ہیں اور وہ شرطیں وہی ہیں جن کو آپ اصول صف میں اصول اربعہ کے نام سے جانتے ہیں اصول اربعہ میں سب سے پہلا جو اصل ہے وہ کتاب اللہ ہے اور دوسرا جو اصل ہے وہ حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا جو اصل ہے وہ اجماع امت ہے اور چوتھا جو اصل ہے وہ قیاس علماء ہے اور یہ بات بھی آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ قرآن و حدیث کے بعد دو اصول جو بیان ہوئے ہیں اجماع امت یہ اس وقت معتبر ہوتا ہے جب اس کی بنیاد قرآن و حدیث ہو اور اسی طرح سیاست کی اسی وقت ہی معتبر ہو سکتا ہے جب اس کی بنیاد قرآن و حدیث ہو چنا ہم بھی اپنے اچابر کا احترام اور اپنے علماء کی تعلیم اسی وقت کر سکتے ہیں جب, جب, جب, جب, جب وہ قرآن و حدیث, حدیث کے مطابق, کے حدیث مطابق ہمیں نصیحت کریں اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں درخت دیں اور قرآن و حدیث کے مطابق ہماری رہنمائی کریں لیکن اگر ان کی رہنمائی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں بلکہ زمانے کے حالات کے موافق ہو اور حکمت و مسلحت پر مبنی ہو اور ادھر ادھر کی سیاست پر سیاستوں پر مبنی ہو تو اس کا احترام کرنا ہم اپنے لیے لازم نہیں سمجھتے اکابر کا احترام اور اکابر پرستی کی اپنی حدود ہیں اور اپنے شرائط ہیں ایسا نہیں ہے کہ اکابر کے نام پر ہم آنکھوں کو بند کیے اور کانوں کو بند کیے جیسے وہ کریں وہیسے ہی کرتے رہیں نہیں میرے دوستو یہ اکابر کا احترام نہیں ہے بلکہ یہ تو یہود و نصارہ کی وہ عادت ہے جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے سورة التوبہ میں ارشاد فرمایا ہے قال الله تعالی استخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دیا اور عیسا علیہ السلام, السلام کو نے اللہ کا بیٹا قرار دیا اور لوگوں نے بھی ان کی تقلید کی ان کی طباہ کی اور بے دلیل ان کے پیچھے چلتے رہے ان کے بارے میں اللہ جل جلالہ کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ان عیسائیوں نے اور ان یہودیوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ اپنے لیے خدا بنا لیا تھا وما اللہ حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر ایک خدا کی عبادت کرنے کا میرے دوستو ہم اپنے اکابر کا احترام کرتے ہیں لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن و حدیث کے دائرے میں اور یہی بات صلیح صالحین نے ہمیں سمجھائی ہے اور یہی بات, بات ہمارے اکابر نے ہمیں سمجھائی ہے اس بنیاد کی روشنی میں اور ان باتوں کی روشنی میں ہم آپ کو یہ بات بھی بیان کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ آج کا درس بطور مقدمہ ہے اس لیے یہ بات بھی عرض کر دینا ہم لازم اور ضروری سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں اور ہر زمانے میں علماء کرام کی اور طلباء کی اور دیندار لوگوں کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں علماء کرام کی تین قسمیں اس طرح ہیں ان بالحق بالحق للحق پونحق عن الحق پہلا طبقہ علماء کا وہ ناصین بالحق کا ہے یعنی جو حق بولتے ہیں اور حق بات کو سمجھتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور حق کی خاطر قربانی دیتے ہیں حق بات کو حق اسلوب کے ذریعے حق مقام پر بیان کرتے ہیں یہ ناطقین بالحق ہیں وہ علماء کرام جو کہ ناطقین بالحق ہیں وہ ہمارے اساتذہ ہیں چاہے ہم نے انہیں دیکھا ہو چاہے ہم نے ان کے پاس بیٹھ کر بیٹ سبق پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو وہ ہمارے اساتذہ ہیں وہ امت کے سرکار ہیں اور وہ امت کے سردار ہیں جیسے کہ اس زمانے میں حضرت الاستاذ مفتی نظام الدین شامزی شہید رحیم اللہ تھے اور لال مسجد کے علماء و طلباء تھے عرب ممالک میں راشد اور اسی طرح دوسرے حکابر امت جو گزرے ہیں ہم ان کے احترام کرتے ہیں و انمئی ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں دوسرے نمبر پر